الحمد لله, لله وكفار الصلاة والسلام على سيدنا صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعلم بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد جاءت الأعثار متواطرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا لا يجهرون منها في صلاتهم یہاں سے آخر, آخر, آخر بات تک احناف کے ذرائع ذکر کر رہے ہیں احناف و بائی رحم دیگر جو غذات ہیں کہ میں یہ تھا تو قرضی کر رہا تھا کہ یہاں سے فاتحہ کا, کا جلس نہیں ہے اور ساتھ بات یہ کہ ظاہر سی بات ہے صورت فاتحہ کا جلس نہیں ہے پھر اس میں جہار بھی نہیں ہے البتہ تسمیہ کا پڑھنا کیوں کہ ثابت ہے احناف کے ہاں لیکر اس میں کیا है उस पर ہے اس پر برائے ذکر کر رہے ہیں مجموعی اعتبار سے آپ کے سامنے और इन آئیں گی اور ان اس باب میں آپ کے سامنے جو پہلی دریل ہے اس میں تقریباً تین صاحبہ اکرام رضو اللہ تعالی علیہ مجمعین سے آپ کے سامنے روایات آئیں گی بارہ سامیوں کے ساتھ پھر اسی طرح آگے دوسری دلیل ہے اس میں صحابہ اقرامہ رسم اللہ تعالی علیہ مجمعین کا تذکرہ ہے تیسری دلیل میں کا اور تاب آئین کا مسئلہ ہے تو ان کا کیا کہنا ہے اور نمبر چار دلیل اطمان بہاوی رحمہ اللہ کی نظر بحاب دلیل ہے تو سب سے پہلے جو روایت ذکر کی ہے رسول ہاں حضرت منقول ہیں حضرت حضرت حضرت عثمان میں جہر نہیں کیا کرتے تھے بلکہ اس کو سرغن پڑا کرتے تھے سب سے کڑے روایت آ رہی ہے آپ کے سامنے عبداللہ جو اپنے ابا جی سے نقد کرتے میں نے اپنے والد سے زیادہ سخت کسی کو نہیں دیکھا جو اسلام میں بے درد انوکھی چیز پر زیادہ شخص انوکھی بے درد تو اس کے بارے میں الرحمن الرحیم کے جن میں کیا پڑھ رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم فقالا تو میرے والد نے تن کہا نے میرے بیٹے نئی چیز پیدا کرنے سے مغفل کہتے ہیں کہ میرے جی نے کہا اور کہ پڑھی ہیں بکر صدیق کے ساتھ غلط فاروق کے ساتھ, ساتھ غلط عثمان نماز پڑھی ہیں یعنی جب جب بھی تو چراغ کا آغاز کرے جب تو یعنی بلند آواز سے جہر کرنا شروع کرے چرا شروع کرنی ہے الحمد للہ سے کرنی ہے اس سے پہلے نہیں بات آ رہی سمجھ میں تو یہ حضرت مبفل نمبر دو حضرت ملک کی روایت ہے اس کا خلاصہ بھی یہی ہے صدیقی تعالیٰ حضرت وسلم حضرت البکر صدیق حضرت الم فاروق اور حضرت عثمان غنی علی اللہ تعالیٰ یہ سارے کے سارے آغاز کہاں سے کرتے تھے الحمد للہ کرتے تھے پھر حضرت انسدم کی روایت مختلف صنعتوں کے ساتھ آپ کے سامنے آ رہی ہے حمدالعلمی سے آزاد کرتے تھے یعنی جن, جن, جن شروع کرتے تھے وقما یہ ہے کہتے ہیں کہ میں نے ان حضرات میں نہیں سنا کسی ایک کو بھی کرتے ہوئے آ رہی ہے بات سمجھ میں کھڑا ہوا یعنی میں نے بسم اللہ نہیں پڑھا کرتے تھے جہرم نہیں کرتے كما حدثنا فارق قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا زهير بن معاويه التميمي ان انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان ابا بكر امره وهو مر وهو مر ويرى حميد انه قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا هو कैसे ही आप صلى الله عليه وسلم की तस्किरा जान समझ ان النبي وكما حدثنا عبد بن ابي عمر وانا واعلي بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بي محمد بن مغيرة قال حدثنا علي بن جعدي جعدي قال اخبرنا شيبان فانقض قال سمعت انس يقول سنيت يقول النبي صلى الله عليه وسلم ابكروا نوام ورواتنا اسمع الله بن غير بسم الله الرحمن الرحيم ثمانيه كنا درات نمازیں پڑھی لیکن تبات کرنے لگن یہ قناه سوچا ہے تو ا حضرت سلام سنن روایت وہ وقت میں تموش سنگار مارے نہیں فرمایا کرتے تھے تو محدثنا ابراہیم نبیلہ قال حدثنا تحیث ضحیم ابنل قال حدثنا سوید عن عمران القصیر عن الحسن عن انس بن ماری رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر عمر کبھی قال حمدہ سے كما حدثنا احمد بن مسعود الحياط المقديسي قال حدثنا محمد بن كثير عن الاوزاعي عن عن اسحاق بن عبد الله عن عبد الله بن ابي الحاتم عن ابن مالك رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم اسلا وكما حدثنا ابراهيم بن منقذ قال حدثنا عبد الله بن ورقم عن ابن لهيه عاد عن یزید بن ابی حبیب ان محمد بن نوح اخابن سعد بن ابی بکر حددتون انا سبنی مالک صلی اللہ علیہ وسلم قال الله نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر ویستفتحونا قرارات بالحمدللہ رب العالمین یہ رب العالمین کیا کرتے تھے قرارات شروع کیا کرتے تھے رب انس ابن مالک سے جتنی بھی صنعتوں کے ساتھ یہ روایت مقبول ہو کر آ رہی ہے اس کا خلاصہ دو قسم کی روایت آ رہی ہے ایک یہ, کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فارو، حضرت فاروق حضرت عثمان غنی یہ حضرات اگر آپ شروع کرتے تھے تو الحمد اللہ عالمی سے شروع کرتے تھے کئی بار دوسری طرف یہ کہ یہ حضرات جسم اللہ میں جاہر نہیں کرتے تھے ایک طرف یہ کہ وہ جہر کرتے تھے طرف کیا ہے کہ وہ خیراک شروع کرتے تھے الحمد للہ خلاصہ یہ نکلا ان تمام روایات کا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نمات میں پڑھنا ہے دیگر دعاؤں کی طرح ایسا نہیں ہے کہ بالکل پڑھنا ہی نہیں ہے بلکہ پڑھنا ہے لیکن وہ صورت فاتحہ کا جزو بن کر نہیں ہے کچھ پہ جہر بھی ہو بلکہ دیگر دعاؤں کی طرح اس میں بھی کیا ہے سر اس کو پڑھنا ہے جیسے سنا ہے کاغذ ہے وغیرہ تو ان تمام کی طرح اس میں کیا کرنا ہے اس میں بھی پڑھنا ہے جہاں نہیں ہے آئی بات سمجھ اللہ اکبر قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح يفتتح الصلاه بالتكبير ويفتت فيفتتح القراءه بالحمد لله ويختمها بالتسليم امي دان فرماتي ہیں کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا آغاز کرتے تھے بتکبیر کس سے تکبیر کے بالحمد لله اور اپ تراکا آغاز فرماتے ہیں الحمد لله سے اور نماز کو ختم فرماتے تھے ہیں سلام پر تو یہ دیکھیے ہمارا یعنی ضرور ذکر فرماتی لیکن انہوں نے فرمایا کہ نماز کا آغاز تقبیر سے ہوتا تھا اور اللہ چلے آ رہے ہیں ہم نے ذکر کیے سب کے یہ سارے کیا کرتے تھے کراک کا آواز کرتے تھے لیکن اس کا کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ کراتا الحمدللہ سے کرتے تھے تو بسم اللہ پڑھتے ہی نہیں تھے بلکہ بسم اللہ پڑھتے تھے لیکن پھر رن پڑھتے تھے میں اس بات کی کوئی دلیل نہیں, ہے کوئی بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے زیادہ سے زیادہ قرآن, مراد کی قرآن, کی قرآن ہے کا جب آغاز کرتے اس میں ایک تو یہ استعمال ہو گیا تم لوگوں نے بسم اللہ کو قرآن نہیں سمجھا قرآن کا جز نہیں سمجھا ادو کا ذکر انہوں نے اس کو ذکر شمار کیا نس نہ سلحان سبحانہ کلو کی طرح سمجھ کر وما جی اس کے علاوہ دیگر جو اللہ اب اس تخمین کے بعد جو قرآن پڑھا جاتا تھا یا جس کا آغاز دا الحمد کیا جاتا تھا تو بھی ایک تو اوپر ذکر کیا کہ ایک یعنی بسم اللہ یعنی بسم اللہ الرحیم کو زہر نہیں پڑی لا دلی انکان یہ تو ثابت ہو گیا ان روایات سے جس میں یہ ہے کہ زہر نہیں کرتے تھے اس سے کم از کم یہ تو ثابت ہو گیا کہ پڑھتے ضرور تھے اگر پڑھتے ہی نہ یہ کہنے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی کہ تسمیح، تسمیح میں نہیں کرتے تھے تو کا کا من طریقے اس کو پڑھتے ولولا ہے پر اگر ایسا نہ ہوتا لما نہیں ہوگا اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ بسم اللہ رحمان چہر نہیں ہے وزی ہی بھی ثابت ہو گیا کہ اس کو پڑھنا ہے لیکن کیسے ابھی بات سمجھ امام تحابی کا تبصرہ بھی سمجھ میں آ تو یہ پہلی دہلی تھی جس میں حضرت انس اللہ تین صحابہ کرام حضرت سب سے پہلے عبداللہ مغفل ہیں پھر حضرت انس ہیں اور پھر اس کے بعد جہاں حضرت اللہ عنہ کی آنح کی روایت اور اس کے بعد امام کا تبصرہ ان تمام علیہ کا خلا کا یہ نکلا کا بسم اللہ کیا ہے پڑھنی ہے نمال کے اندر لیکن جہرا نہیں پڑھنی جس سے یہ معلوم نہیں پڑھنے کا مطلب حرس جی اللہ اللہ کے, کے, کے علاوہ دیگر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول ہو کر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ حضرات بسم اللہ جو احمان ذاکر میں بھی جاہر نہیں کرتے تھے اور تاغذ میں بھی جاہر نہیں کرتے تھے اور تعمیر یعنی آمین بھی جاہر نہیں کہتے تھے آمین کاغذ تشمیہ اس میں جہر نہیں کرتے تھے یہ خلاصہ آپ کے سامنے آ رہا ہے بے انخلا فرمان اور حضرت, حضرت, حضرت, حضرت, حضرت عابلم خیر عن عیقرم عن عن کرتابا جی ہاں کہ, جی کہتے ہیں کہ میں نے آسم اور میں نے آسم کو اور اسی طریقے سے عبد الملک بن بشیر کو نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابن عباس سے پوچھا <سؤال> تشمیہ کے بارے میں جہرن پڑھنے کا کہ حکمیا کو جہان پڑھنا کیسا ہے تو حضرت ابن آباد نے فرمایا گالی کا خیال الحاب کے بدو کا طریقہ ہے دہاتیوں کا مطلب جہنوں کا اس <سؤال> <سؤال> کا طریقہ فرمایا بدو کا مطلب کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تسمیہ میں کرنا میں نہیں ہے تو اب پتہ چلا کہ یہ حضرت ابن عباس کا فتویٰ ہے اور اس سے پہلے آپ نے حضرت ابن عباس کی روایت پڑھی ہے اور یہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ جب راوی خود اپنی روایت کے خلاف عمل کرے تو وہ کیا ہوتا ہے پھر وہ حدیث اور اس کی وہ روایت قابل استدلال نہیں رہتی یہ میں ہونا چاہیے کہ کسی صحابی کی روایت خود اس سے مرمی ہو اور اس کا عمل جو ہو اس کے خلاف ہو یا اس کا پتوا اس کے خلاف ہو تو وہ روایت قابل عمل نہیں رہتی حضرت اب کیا فرما حضرت حضرت عباس رضی اللہ تعالی انہوں نے جو فرمایا تھا کہ بسم اللہ جہر بھی جو اس, خلاف ہے اس کے جو ہمیں روایت اللہ کم رہا اس سے پہلے والی فصل میں یعنی پہلے جو ان کی روایت گزری ہے اس سے بھی معلوم ہوا کہ بسم اللہ میں شہر نہیں ہے فاتحہ تجوز نہیں ہے دلیل نمبر تین وکامہ ابراہیم ابن یہاں سے تابعین کا عمل ذکر کیا جا رہا کہ ان کا کیا طریقہ تھا ان کا کیا طریقہ کار تھا دلیل نمبر تین ہے کہ اکرام اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دور میں اور اس کے بعد مجتہدین اور تابعین ان آزاد کا فتویٰ اور عمل اسی پر رہا ہے کہ صورت فاتحہ تشمیہ جو ہے وہ صورت فاتحہ کا جز نہیں ہے اور اس میں جہر نہیں ہے صحابہ اکرام تابعین مجتہدین کا یہ مسلق ہے دیکھیں غالباً تذکرہ کیا سب سے پہلے نمبر پر عبد الرحمن یہ کیا کیا کیا؟ کو ان کو دیکھا. وما نہیں پڑتے تھے دوسرے نمبر پر یہ ہیں ابن جو, کہ نقل جو کہ ابو السب ہیں جو نقل کرتے ہیں ہی یعنی کالا کا حضرت میں کئی سارے جو ہمارے علماء میں سے ہیں کئی سارے لوگوں کو میں نے پایا ما یقرا جو بسم اللہ کو جانا نہیں پڑتے تھے بلکہ کہتے ہیں کہ میں نے قاسم کو نہیں سنا انہوں نے کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہو جہان بلند آواز تو نہیں پڑھا کہ میں نے نہیں سنا ہی نہیں جی تو یہ چار آئمہ مشتین کا فیل ذکر کر کے جو وہ نقل کر رہے ہیں اپنے سے پہلے حضرات کا ہم نے آئمہ کو نہیں دیکھا کہ وہ کرا سورہ پاتا کے علاوہ کسی اور چیز سے کرتے ہوں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہو حضرت بکر حضرت, حضرت عمر حضرت عثمان غنی حضرت علی حضرت ابن عباس آئن مشتین تابعین جب آپ اللہ صلی اللہ میں تو, تو, تو پتہ یہ چلا کہ یہ قرآن کا نہیں ہے قرآن اگر یہ قرآن کا جزو ہوتا تو اس میں بھی زہر ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اس کے علاوہ قرآن میں جہر ہے جیسے پورے قرآن کو جب جب پڑھا جائے, جائے گا نماز کے اندر جہری نماز میں قرآن जो جلد ہوتی ہے में جاتا उसका تعالیٰ آپ نہیں دیکھتے وہ جو بسم اللہ جزر و بحر کا قرآن اس میں ایسے ہی کیا جاتا ہے جیسے اس کے علاوہ قرآن میں جاتا ہے لہٰذا اس لیے قرآن کا جز فات ثاب فاتح سے لکھی ہوئی ہے وہ کیا ہے اس کو جائے گا قرآن اور بقیہ قرآن کو جہر پڑھا جائے گا خب اطا ان قرآن تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ جو بسم اللہ سورت فاطح سے پہلے سے لکھی ہوئی ہے وہ کیا ہے قرآن کا جز نہیں ہے وہ سبھی بھی ثابت ہو گیا کہیں پتہ رہا پڑھا جائے گا کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے آہستہ آواز میں پڑھا جائے گا جیسے کہ تعوض اور اس طریقے سے اور جو کے مشابہ ہے اس کو جیسے پڑھا جاتا ہے ایسے ہی کو بھی پڑھا جائے گا یہ تین دلیلیں ہوگی نمبر چار آخری دلیل جو کہ نظر کی صورت میں ہے وہ قدر اے نا اس کا خلاصہ گزشتہ صبح میں بتا چکا ہوں آخری ترین لینا چاہ رہے ہیں اس بات پر کہ کیا اسلم فاتحہ کا جز ہے بسم اللہ یا نہیں ابھی تو جن لوگوں نے کہا کہ جز ہے تبھی تم نے اس میں جہر مانا وہ کہتے ہیں کہ جہر تبھی ہے کہ فاطح کا جلد ہے تبھی اس میں جہر پڑھنا ہے جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ صورت فاتح کا جز نہیں ہے تو تہارت کرنا ہونا خود بہت ثابت ہو جائے گا فیمان اللہ فرماتے گا جتنی ہیں مجید جتنے بھی صورتیں تمام صورتوں کے آغاز میں بسم اللہ لکھی گئی ہیں سوائے کے صورتیہ تمام صورتوں کے آغاز میں کیا ہے بسم اللہ لکھی ہوئی ہے تو جب خود امام شافعی علی رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ یہ ہے مذہب یہ ہے کہ سوائے سور فاتحہ تمام صورتوں میں سورت بسم اللہ ہے وہ کسی بھی صورت کا جلز نہیں ہے تو جب بقیہ تمام سولتوں کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے صورت <سؤال> فاتحہ کے بھی شروع بسم اللہ لکھی ہوئی ہے تو جب بقیہ سلطوں کا جز نہیں تو ایسے ہی صورت فاتحہ کا بھی جز نہیں ہونا چاہیے جی یہ اپنی دلی وحین عید المقوبہ فیف ہوتے ہیں سورت المصح فیفات کتابیں فرح رہا ہم نے دیکھا ہے کہ قرآن مجید کے اندر قرآن مجید کی, کی سولتوں کے شروع میں لکھی ہوئی ہے بسم اللہ ففاتحت الب ہے فاتحہ کتابیں ہے فاتحہ میں وہ وفی غیر ہے اور اس کے علاوہ میں بھی وقان فی غیرِ فاتحت الکاب آیت ہیں اور اس بات میں اتفاق ہے یعنی شفاف وغیرہ کا کہ فاتحہ کے علاوہ میں جب وہ آیت نہیں ہے یعنی بسم اللہ ہر صورت کا جز نہیں ہے تو سب اپان یہ بھی ایسے ثابت ہو گیا کہ ان نافی پاتا ہے کتابیں یہ جو صورت پات ہے کی وہ بھی آیت تل نہیں ہے وہاں الرفی سب بت سب بد نام نفی بسم اللہ رحمانحیم ان تب نام فاتحت کتاب یہ جو ہم نے ثابت کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ صورتِ فالح کا جزو نہیں ہے جو اس کی نفی کی ہے نفی اسی طریقے سے اس بات کی نفی ہے ہم نے کہ نماز کے اندر جہار کی جو نفی ہے جہار اور اسی طریقے سے محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے و آخر